السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ الحمد للہ میں سب سے پہلے تو نظامی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی محبت سے اور اصرار سے جبکہ میں کسی اور ہی پروگرام کے تحت آ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی محبت سے اور اپنا دعوت دی کہ یہ میرے لیے ممکن ہوگا کہ دعوت یہاں جو موضوع اس وقت موجود بہت سارے میرے بحث آئے ہیں میں اپنے وضاحتیں کہنے جو اب تک بات ہوئی ہے اس میں آپ کی خدمت کرنا چاہوں گا ویسے یہ جو جمہوریت کے کفر اور ناقفر کی بحث ہے میرے خیال ہے کہ یہ بحث بہرحال بند تو گئی ہے لیکن یہ ایک لحاظ تو ابس بحث ہے اور اس میں ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کی وجہ بالکل سیدھی سی ہے سمپل سی ہے کہ جمہوریت ہمیں سب کو معلوم ہے ابھی بات بھی ہوئی ہے کہ یہ آئی کہاں سے ہے کس معاشرے سے آئی ہے یعنی ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کافرانہ معاشرے سے کوئی چیز آئے تو وہ مسلمان ہوگی یعنی بالکل ویسے ہی اس کے اوپر بہت زیادہ لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب کفر کے معاشرے سے کوئی چیز آئے گی تو وہ کافرانہ ہوگی سیدھی سی بات ہے اس وجہ سے جس کا ہم اپنے درائر کا تو مار ادھر سن کر بیان کرتے تھے کہ جناب یہ کفر ہے اور کوئی کہے گی کہ یہ کفر نہیں ہے تو میں تو اس بحث کو بارہ کوئی منطقی یا کوئی معقول بحث نہیں سمجھتا باقی جہاں تک اس کی یہ آ گئی ہے در آئی ہے اس معاشرے میں اس وقت ایک حقیقت بن گئی ہے ایک گاؤں رہنے ہے اس وقت اب اس کے ساتھ کیا رویہ آپ نے برتنا ہے کس طرح سے اس کو چلانا ہے کس طرح اس کے بارے میں سوچنا ہے یہ ایک سوال ہو سکتا ہے اس وقت یہاں بہت اچھی بات ہے جہاں سال میں محترم بات کی ہے اس پہ ادارے خیال کیا ہے میں بھی اس کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسئلہ جہیت کا نہیں ہے ہمارے پورے نظامِ تمدن کا اس وقت یہ مسئلہ ہے ابھی تو ہم نے اس پر بات نہیں کی نہیں تھی کہ ہمارے گھروں کے اندر کون کون سی چیزیں ادھر آئی ہیں ہمارے لباس میں کون کون سی چیزیں ادھر آئی ہیں ہمارے نظام تعلیم میں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں ہماری پوری ہمارا جو کلچر ہے ہمارا ہماری جو تہذیب ہے ہمارے جو پبلک انسٹرکشن کے ادارے ہیں اور جو ہمارے ہاں پورا یہ جو سول سروس کا نظام ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہ پورے ہمارے تمدن کا مسئلہ ہے یہ مطلب جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ اپنے خام کی تورائیاں جو ہے وہ ظاہر کریں اس پہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بات نہیں ہوئی لیکن اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی ہمیں اس طرح کے سوالات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا ہماری جو سول سروسز کے نظام میں جو چیزیں برطانیہ سے آ گئی ہیں جو رائل آرمی سے آ گئی ہیں ہماری فوج کے اندر اور جو شخصیت کے نظام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے جو قواعد سارے جو ہے برٹش گورمنٹ سے آ گئے ہیں اور اس طرح سے بے شمار چیزیں اور اب جو یہ جدید میڈیا اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی کے ساتھ جو تہذیبی چیزیں آ رہی ہیں ان پہ تو کبھی ہم نے نہیں سوچا ہے کہ ان میں کتنا کفر جو ہے وہ موجود ہے کتنی خواص ان کے اندر موجود ہے اس کو تو ہم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کا مطلب یہ ہے دراصل میں اشارے کے طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر باہر سے آنے والی چیز یہ ہر ایسی ایسی چیز کے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو اس کی اس کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کی اصل وسوخ کی وجہ سے کہ وہ کسی بھی معاشرے کے اندر قدم جما سکتی ہو لوگوں کے ذہنوں کو تسخیر کر سکتی ہو جمہوریت میں جملہ اسی طرح کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ وہ ایک لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کر چکی ہے اس نے جگہ بنا لی ہے. لی ہے ہے پینیٹریشن کر اب ہمیں اسدر مرحلے کے اوپر جو سوچنا چاہیے کہ اس سے گلو خلاسی کیسے ہو سکتی ہے اس کے اندر سے آپ کیسے راستہ نکال سکتے لیکن اس سلسلے میں میرے خیال میں ابھی وقت نہیں ہے کہ میں بہت ساری مثالیں دوں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ جب اسلام آیا تو بہت ساری چیزیں حرام تھیں شراب بھی حرام تھی سوپ بھی حرام تھا اور ان کی حرمت کی جو آ, آ, گریجولی حرمت کی جو تفاصیل ہے وہ آپ تمام اضلاع جانتے ہیں کہ گریجولی ان کو حرام کیا گیا وہ کیوں ان کے اندر ایک اقبال گئی حرمت کے کی احکامات کیوں نہیں نافذ کیے گئے کیا وجوہات میں کیا, وجوہ? کیا رکاوٹ ہے اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی لیکن انسانوں کے لیے تو مشکل تھی اللہ تعالیٰ نے اسی انسانی مشکل کی مراحت رکھی اور ان کو گریجولی حرام کرا دیا ان میں ایک غلامی بھی تھی اگر علم میں حضرائے غلامی بھی اسلام نے تو اسے رائج نہیں کیا تھا یہ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ کہ اسلام میں غلامی ہے غلامی تو برسا برس سے چلی آ رہی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلامی کو بھی آخر وقت تک حرام نہیں کرا دیا یعنی اس کو پھر کچھ یکسر اس کو مسترد نہیں کیا بلکہ آپ نے کچھ اصلاحات اس کے اندر کیے ہیں ایسی اصلاحات کی ہے کہ جس کے نتیجے میں بالآخر وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی ہے اصلاحات کے نتیجے میں یہ اصل میں یہ ہمیں ایک رہنمائی ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زندگی سے کہ کچھ ایسی چیزیں جو, جو تمہارے معاشرے کے اندر ڈر آتی ہیں جو تمہاری فکر نظریے تمہاری اٹھان تمہاری سوچ کے لحاظ سے تمہارے موافق نہیں ہوتی ان سے نپٹنے کا کیا کیا رہنمائی ہے تمہارے پاس لحاظ سے یہ جو جمہوریت حقیقت سالیاں بن گئی ہے اب اس کے اندر سے آپ جیسے خیر برآمد کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا تو جیسے خالص ہے تو ہے کہ چاہے کوئی اس کو جمہوریت مانے یا نہ مانے باہر میں جائے نہ مانے کوئی جمہوریت ہمیں اس سے کیا لینا دینا ایک مسئلہ کہ آپ نے اس, م... اس مشکل سے نکلنا تو ہے نا کسی نہ کسی ذریعے سے آپ نے نکلنا ہے تو آپ اصلاحات کے ذریعے سے نکلیں گے لیکن اصلاحات کے لیے میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ اصلاحات جو ہے اس کی مثال تو نے آپ کی خدمت کر دی ہے اصلاحات بغیر قوت کے نہیں آپ اس کے اندر نافذ کر سکتے کہ محض فلسفیانہ کے ذریعے سے ہم یہاں بیٹھے اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہاں ہم جمہوریت جب... ہم یعنی ہم جمہوریت کو یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے اور بس وہ اسلامی بن جائے گی اور اس کے بعد جو ہے ہم... وہ لیکن جمہوریت میں ہر ایک اپنے نقطہ نگار سے تبدیلی کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے اور ہم جو ہے وہ قوت پیدا نہیں کر رہے ہیں ہم قوت کو منتشر کر رہے ہیں ہم قوت کو ختم کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں اور بہت معذرت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ کہ یہاں اس وقت جتنے حضرات ہمرات بہت موضوع دوست یہاں تشریف ورما ہے میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ ہم بہت جوہری اختلاف ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک نو کی تفریق ہمارے درمیان بھی موجود ہے یہاں ایک ایک نوعیت کی ایک تفریق جو ہے وہ ہمارے درمیان بھی یہاں موجود ہے ہم ایک دوسرے کو سہارا نہیں دے رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کی دست و بازو نہیں بن رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو قوت نہیں پہنچا رہے ہیں. ہم اپنی حکومت کو توڑ رہے ہیں اپنی قوت کو منتشر کر رہے ہیں اس کو ڈائیلیوٹ کر رہے ہیں ہم لوگ مدے میں کس نے فکر کرنی ہے کس نے غور کرنا ہے اس کے اوپر اور یہ جو اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے اس وقت پوری بڑھ رہی تحبیق جس کے حوالے آئے ہیں یہاں پہ یہاں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو ہم جو وہ چھوٹے چھوٹے سرکل اور چھوٹے چھوٹے فکری ہلکا آئے درس جن سے ہم ختم کریں گے ان کو ٹھیک ہے آپ اس میں دس آدمیوں کو متاثر کر سکتے ہیں بیس آدمیوں کو متاثر کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سلسلے میں کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اپنا طرز عمل جو ہے وہ کیا تھا قوت کو فراہم کرنے کا قوت براہم پہنچانے کا قوت کو یکجا رکھنے کا اور ایک دوسرے سے دور ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے قریب ہونے کا ایک دوسرے کے بارے میں برداشت کا کرنے کا جو آپ کا رویہ اور آپ کے احکامات دنوں کے اندر نفرت یا اپنی اپنا اپنا, اپنا احساس برتری جو حضور فرمانت غمت اللہ یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا بطر الحق وضمۃ الناس یعنی یہ سخت الفاظ ہے حضور نبی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن یہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے سینوں میں اس موجود ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عقید عمل حق لحاظ سے سب سے زیادہ متفق اور ایک اچھے درجے کے اوپر حامل انسان ہوں میرے مقابلے میں جو بھی ہے میرا بھائی وہ عقیدے میں بھی کم تر ہے وہ عمل میں بھی مجھ سے حقیق ہے یہ الفاظ میرے کچھ سخت ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ ہم اس کے قریب قریب ہی کہیں ادھر ار ارد گرد ہے وہ تبادلے اس سے دیکھیں ملت کے اندر قوت نہیں پیدا ہو سکتی اس سے ملت کے اندر انتشار ہی پیدا ہو گئی یہ جو خواب ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جو ہے اللہ تاسد اللہ تدابر ہوں اور یہ یسر ہوں الا تاثر اور جو تنفیر سے آپ نے منع فرمایا محبت کی دعوت دی ہے سہولتیں پیدا کرنے کی بات کی ہے سخت زبان کے استعمال سے جو ہے وہ آپ نے منع فرمایا ہے یہ رویے یہ رویے, یہ رویے نظریوں پہ زیادہ بھاری ہوتے ہیں نظریہ تو دماغ کے اندر موجود ہوتا ہے نا جی رویہ اس کو تشکیل دیتا ہے رویہ انسان کا کردار انسان کا حسن سلوک وہ اس کی تشریح بنتا ہے نظریے کی تشریح اسی لیے حضرت آشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن چلتے پھرتے قرآن ہے جیسے یاد کیا اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے اپنے اعتقادات اور نظریات کے حوالے سے شدت پیدا کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے لیے کوئی ایسا نئے عمل بنائے کہ ہم ایک دوسرے کو قوت پہنچا رہے ہوں ہم اپنے اپنے وزن کو کسی پلٹے میں تو ڈالیں نا یعنی اس وقت ہم سیاسی تجزیہ کرتے ہیں یعنی کہ ووٹ نہیں ملتا ہے دینی جماعتوں کو اور دینی لوگوں کو جو لوگ ظاہر ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس میں بہت بڑی وجہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے ہم لوگ منتشر ہیں جو لوگ ووٹ کی حیثیت کو مانتے ہیں وہ بھی منتشر ہیں بہت زیادہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہے ایک بات میں آخری کہلے اس کو جو یہاں جمہوریت کے والے سے بحث آئی اس میں کچھ دلائل بھی لوگوں نے جو لوگ فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے اس کے انہوں نے دلائیں دیے ایک جو مشہور طور پر عام طور پر دریل دی جاتی ہے نا ان طور پہ اکثر امرسی کا آنسر نہیں دینا میں اپنے فہم کے مطابق میں کو بحث نہیں چھیلنا چاہتا میں اپنے فہم کے مطابق جو قرآن سنت کو میں نے پڑھا ہے میں یہ سمجھا ہوں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو اصول بیان کیے ایک اصول جو ہے وہ ایک منفل ارض یعنی منفل ارض کے اوپر تمام قسم کے انسان جو ہے وہ موجود ہیں جو زمین کے اوپر آباد ہیں ان کافر بھی ہیں مجوسی بھی ہیں یہودی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں ہر طرح کے لوگ جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان بھائی اکثر منفل ارض کا اس میں صرف مسلمان نہیں ہے اس کے اندر سے کہ ہم اس کو جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ جمہوریت کی نفی جو ہے وہ ہم اس عائد سے کریں اور بہت سارے دلائل ہیں وہ ڈھول جانے چاہیے جمہوریت کو جیسے میں نے عاد کیا اس کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آیا کفر سے ہے تو وہ کون سا مسلمان نظام ہوگا اس کے لیے قرآن سنت سے دلیل ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے خام خان اور یہ جو دلیل ہم عام طور پہ بیان کرتے ہیں یہ اس میں مسلمان معاشرہ نہیں ہے مسلمان معاشرے کا ایک اور اصول قرآن اللہ تعالی نے بیان کیا اور وہ اصول ہے وَمَنَ یہ ہے مسلمانوں کا اصول جس میں اکثریت کی اتباع کا حکم ہے اکثریت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے یہ بالکل بہت غلط میں سمجھتا ہوں استدلال ہے جو ہم پیش کرتے ہیں وہ تو اکثر منفراد جو ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے کی بات نہیں ہے اس میں تو ساری ملت و گفر بھی شامل ہے اس میں ہر طرح کے منہرف گروہ بھی شامل ہیں یہ ہے دوسری آیت اور اس کا ایک اشارہ ایک, ایک اور آیت میں بھی ہے کہ یابی حسب اللہ عمل اقتبار کا منظم و بھی جمع کا سیرا ہے کہ جو آپ کے پیروکار ہیں آپ کے لیے وہ کافی ہیں اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے اس کا مطلب مترین سے کثرت پیدا کرنی چاہیے بڑھانے چاہیے جتنے مترین مولین ایمان کے ساتھ ہمارے بڑھیں گے اس کے وہ اللہ کی نسرت کا سبب ہوں گے اور اس آئل کے مطابق ہے اللہ وہ آپ کو اے اللہ آپ کو اللہ کافی ہے اور جو مومنین آپ کی انتباہ کرنے والے تو اس وجہ سے ہمیں اپنے استدلالات کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور بالخصوص ہمیں اپنے متوین پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے رویے ہیں اس نے ہمارے متوین کے رستوں میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے اس وقت جو ہمارا طرز بیان ہوتا ہے ہمارا جو طرز استدلال ہوتا ہے ہمارا جو مفتیانہ انداز ہوتا ہے اور احساس برتری کی عکاسی ہر جگہ سے جھلکتی رہتی ہے کہ میں ہر اعتبار سے جو ہے متفق ہوں اور دوسرے جو ہیں میرے سامنے شاید وہ بڑے لحاظ سے کمزور ہیں یہ رویے خود ہمارے رکاوٹ بن رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت جی بڑی مشہور حدیث دعا کے سامنے کی نہیں ہے کہ, اللہ اللہ یعنی, کہ شک و شبے کی بنیاد پہ کسی کے ایمان کو ناقص نہیں کرار دیا جا سکتا میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل میں حاضر ہونے کے نتیجے میں جو چیز ہم جو مقصد لے کے آئے تھے اسے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ اگر میں, میں پہاڑی آدمی ہوں لب و لہجے میں سختی ہو سکتی ہے کوئی بات جو کو ہے بری لگ سکتی ہے اور میں طالب علم بھی ہوں کہ میں اپنی اصلاح بھی چاہتا ہوں کہ کسی کو بری لگے یہ میری اصلاح جو ہے اس میں ہو سکے تو میں اس پہ صدر کا اظہار کرتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کے شکریہ اگر مزاج صاحب کا شکریہ جی <tries> دیر <tries>